غزوہ دو الجندل الجند ربیع الاول پانچ ہجری ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ دو الجندل کے لوگ مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہزار صحابہ کی جمعیت کو ہمراہ لے کر پچیس ماہ ربی الاول پانچ ہجری کو دو الجندل کی طرف خروج فرمایا وہ لوگ خبر سنتے ہی منتشر ہو گئے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا جدال و قتال واپس ہوئے اور بیس ربی کو مدینے میں داخل ہوئے غزبۂ مریسی یا بن المستعلق دو شعبان یوم دوشمبا پانچ ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حارث بن ابی زرار سردار بن مستلق نے بہت سی فوج جمع کی ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہے آپ نے بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے آ کر بیان کیا کہ خبر صحیح ہے آپ نے صحابہ کو خروج کا حکم دیا۔ صحابہ فوراً تیار ہو گئے تيس گھوڑے ہمرا لیے جس میں سے دس مہاجرین کے اور بیس انصار کے تھے اس مرتبہ مال غنیمت کے تمام میں منافقین کا بھی ایک کثیر گروہ ہمراہ ہو لیا جو اس سے پہلے کبھی کسی غزبے میں شریک نہ ہوا تھا مدینہ میں زید بن حارثہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اور ازواج متحرات میں سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ لیا اور دو شعبان یوم دوشمبا کو مریسیہ کی طرف خروج فرمایا تیز رفتاری کے ساتھ چل کر ناگاہاں اور اچانک ان پر حملہ کر دیا اس وقت وہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے حملے کی تاب نہ لا سکے دس آدمی ان کے قتل ہوئے باقی مرد عورت بچے اور بوڑھے سب گرفتار کر لیے گئے مال اسباب لوٹ لیا گیا دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں ہاتھ آئیں اور دو سو گھرانے قید ہوئے انہیں قیدیوں میں سردار بن المستلق عارث بن ابی زرار کی بیٹی جویری بھی تھیں مال غنیمت جب غانمین پر تقسیم ہوا تو جویریا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکاتبہ بنا دیا یعنی اگر اتنی مقدار رقم ادا کر دیں تو آزاد ہو جائیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں جویریا سردار بریل المستلق حارث بن ابی زرار کی بیٹی ہوں میری اسیری کا حال آپ پر مخفی نہیں تقسیم میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں انہوں نے مجھ کو مکاتبہ بنا دیا ہے بدل کتابت میں آپ سے اعانت اور امداد کے لیے حاضر ہوں آپ نے ارشاد فرمایا میں تم کو اس سے بہتر چیز بتلاتا ہوں اگر تم پسند کرو اور وہ یہ کہ تمہاری طرف سے کتابت کی واجب الادا رقم میں ادا کروں اور آزاد کر کے تم کو اپنی زوجیت میں لے لوں حضرت جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس پر راضی ہوں الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا صحابہ کو جب یہ معلوم ہوا تو بن المستلق کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادی رشتہ دار ہیں ام المنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے جویریا سے زیادہ کسی عورت کو اپنی قوم کے حق میں بابرکت نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے ایک دن میں سو گھرانے آزاد ہوئے ہوں اس سفر میں چونکہ منافقین کا ایک گروہ شریک تھا جو ہر موقع پر اپنی فرتنا پردازی اور شرنگیزی کو ظاہر کرتے تھے چنانچہ ایک پانی کے چشمے پر ایک مہاجری اور ایک انصاری میں جھگڑا ہو گیا مہاجر نے انصاری کو ایک لات ماری مہاجرین نے یا لل مہاجرین کہہ کر مہاجرین کو اور انصاری نے یا لل انصار کہہ کر انصار کو اپنی اپنی مدد کے لیے آواز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آوازیں سنی تو ارشاد فرمایا کہ یہ جاہلیت کی سی آوازیں کسی لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک مہاجری نے انصاری کے لات مار دی آپ نے ارشاد فرمایا ان باتوں کو چھوڑو تحقیق یہ باتیں گندی اور بدبودار ہیں رسول منافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کو بولنے کا موقع مل گیا اور کہا کیا یہ لوگ یعنی مہاجرین ہم پر حاکم ہو گئے ہیں خدا کی قسم مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس منافق کی گردن مارنے کی مجھ کو اجازت دیجیے آپ نے ارشاد فرمایا رہنے دو لوگ حقیقت حال کو تو سمجھیں گے نہیں یہ گمان کریں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں عبداللہ بن اوبئی حقیقتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاب میں سے نہ تھا بلکہ سخترین دشمنوں میں سے تھا لیکن ظاہر صورت میں آپ کے اصحاب کے مشابہ تھا زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہونے کا مدعی تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی اجازت نہیں دی اصحاب مخلصین کے تشبہ نے اس کی جان بچا لی عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن عبی تو دشمن اسلام اور منافقوں کا سردار اور اس کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ تھا وہ اسلام کے شیدائی اور مخلص و جانثار حقیقت میں وہ اللہ کے بندے تھے اور باپ تو محض نام کا عبداللہ تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جب باپ کو یہ کہتے سنا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا تو باپ کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہا خدا کی قسم میں تجھ کو اس وقت تک ہرگز مدینہ جانے نہ دوں گا جب تک تو یہ اقرار نہ کر لے کہ تو ہی ذلیل ہے اور رسول اللہ ہی عزیز ہیں چنانچہ باپ نے جب یہ اقرار کر لیا تب بیٹے نے چھوڑا مدینہ پہنچ کر حضرت عبداللہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عارض کیا یا رسول اللہ مجھ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ میرے باپ کے قتل کا حکم دینے والے ہیں اگر اجازت ہو تو میں خود اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کی خدمت میں لا حاضر کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے قتل سے منع فرمایا اور اس کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے کا حکم دیا